شہید اسلام ڈاٹ کام و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق .شہید اسلام آگے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رابط تقاصر پناہ عالم کے بعد تجزید دنیا کا ذکر خلاصہ مرض علاج مرض اور تخویف اخروی او دوسرا خلاصہ اس کا ہے زاجر شکوہ زاجر تقویت وی الحاق و متقاصر زرت تم مقابر موضوع صورت کا ہے تزہید من منت دنیا موضوع صورت تزہد من دنیا دنیا سے بے رغبت کرنا ادھر بھی میرے عزیز الحاق و متقاسر سر یہ بیان مرض ہے غافل کر دیا تم کو بہتاط کی ہرس نے حضرت شاہ عبد القادر مانا کرتا ہے بہتاط کی ہرس نے تقاصر کا مانا بہتاد کی ہرس غافل کر دیا تم کو بہتاط کی حرس نے کیا مانا بہت تو بہت تو مکان بہت ملنے بہت باغ بہت پیسہ بہت کپڑے بہت ہر چیز بہت اے غافل کر دیا تم کو بہتات کی ہرس نے المقابر یہ بیان کیا تھا جی مرض تھا نا کہ غافل کر دیا تم کو اچھا ہتا زر المقابر یہ امتداد مرض ہے کہ مرض بڑی لمبی چلی گی موت تک پہلے بیان مرض تھا اب امتداد مرد ہے یہ بیماری جو ہے نا حب دنیا کی اور اس کی وجہ سے غفلات امتداد مرد یہاں تک چلے گئے تم قبروں کے اندر مر جاتے ہو مولانا سادی فرماتے ہیں گفت چشمے تنگ دنیا دارا یا کنا ترد یا خا کے گو دنیا دار جب قبر میں جائے گا نا مٹی کے اندر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 بیانرض آ گیا امتداد مرض آ گیا کہ کیا جی علاج مرض وہی ہے قبر اور آخرت کا فکر کرو قبر کا فکر کرو اور آخرت کا فکر کلّا <تصفيق> ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا صوف ان عن قریب جان لو گے تم قبر میں جاتے ہیں سما کلہ صوف لمون آگے کلہ کو ردیا بنا سکتے ہو حق کا بھی پھر پختہ بات ہے ان قریب جان لو گشر کے اندر کلّالم پختہ بات ہے کہ اگر جانتے تم جاننا یقین کا تم یقینی طور پہ جانتے کہ دنیا کا ہے جی پانی کچھ ہی نہیں ہے تو لمہ الحکم و تقاسر کلّعالم علم یقین یہ شرط ہے سمجھے اس کی جزا محضوف ہے لما الحاق متقا سر یہ لا تربن اس کی جگہ نہیں ہے جگہ ماذوب ہے لما الحق متقاسر اگر تمہیں علم میں یقین ہو جاتا کہ دنیا پانی ہے آخرت باقی ہے تو یہ تقاسر تمہیں غافل نہ کرتا سمجھی بات آ ماذوب معذوف ہے آگے لاتر بن الجہیم ہے تخویف و خروی لات سے پہلے قسم آزوف ہے قسم اللہ کی البت ضرور دیکھو گے تم جہنم کو پھر ضرور دیکھو گے اس کو عین القین یقین کی آنکھ سے ثم لت و پھر ضرور سوال کیے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں یہ جو نعمتیں کھا رہے ہو نا اللہ ایک ایک کر کے پوچھے گا بھائی دیکھو یہاں دو چیزیں ہیں علم القین ہے آگے کیا ہے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 تمہاری انگلی کو آگ جلائیے کیا ہو جائے گا حق کو اپنے ساتھ معاملہ ہو. سمجھے جی؟ شہید -e اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید -e اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعظ خالق و کلّی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق مرحبا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 ڈبلیو